بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان تصدرو و تب سفو کم کئی انور عمران ہے اور سورہ البرا اور علران آل میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رب الجلال والاکرام نے عقیدہ توحید ایمان اور ایمان کی بنیاد پر نیک اعمال ان کا بیان فرمایا اور اہل ایمان کے منہج کو ان کے طور طریقے کو زندگی کے مختلف میدانوں میں کیسا ہونا چاہیے اولیاء اللہ کی پہچان کیا اس کو واضح کیا اور یہود و الخارہ جن کے پاس کبھی دنیا میں سب لوگوں پر فضیلت ہوا کرتی تھی ایماندار ہونے کی وجہ سے ان کو کن چیزوں نے رام درگاہ کیا کہ رب الجلال والاکرام نے اب کملا بھی بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو بنا دیا اور ان سے تمام امامت چھن گئی اور وہ اللہ کے ہاں گمراہ اور اللہ کے غضب کا شکار لوگ مانے گئے اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہے اور منافقوں کے بارے میں بھی جگہ جگہ ہمیں متنبہ کیا گیا یہاں پر ان آیات میں جن میں سے ایک اصول ایک اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ بہترین سنہری قاعدہ وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ آیات ہمیں منافقین کے ساتھ رویے میں محتاط ہونے کا حکم دے رہی ہیں اور یہ حکم دے رہی کہ اپنے علاوہ کسی کو بتانا نہ بناؤ کسی کو راز دان نہ بناؤ ایسا دوست نہ بناؤ کہ تمہارے رازوں پر آگاہ ہو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک کلیہ اور قاعدہ دے دیا جو ایسا جانے ہے اور ایسا مانے ہے اور ایسا بلیو ہے اور ایسا فصیح ہے کہ وہ کنجی ہے جنت کی اور ہمارے لیے اس قابل ہے کہ ہم اس میں غور کریں اور اپنی زندگی پر اس کی تقدیف میں کوئی کثر باقی نہ چھوڑے وہ یہ ہے وہ ان تصویروں اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو اللہ کے راستے میں جو ایضاف پہنچے اس پر جزا فضا نہ کرو صبر اسی کو کہتے ہیں کہ جو آدمی کو ملے ان پر وہ خندہ پیشانی سے اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہوئے فلاح کی فتح کی اور جلد پہنچنے والی مدد کی ان کو برداشت کرتا ہوا مزید عضاؤں اور مزید تکلیفوں کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کرے کیونکہ یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے اور ایمان اور کفر کا ٹکراؤ لاگ ہے اس مارکا کے اندر تکلیفوں کے پہنچے بغیر انبیاء علیہ مسلاط اسلام اور رسل بینا اللہ تبارک و وطالعہ کے اس ہدف تک پہنچ سکے جو اللہ نے انہیں دیا تھا اور جو انہوں نے مکمل کیا سخت تکلیفیں انبیاء پر آئی علی مسلاط اسلام اس کے بعد جس قدر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جم کر چلنا چاہے گا اسی قدر اسے اکھاڑنے کے لیے شیطان کی کوششیں شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائیں گی وہ ان تس اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو اللہ سے مایوسی کا شکار نہ ہو تمہاری زندگی کی روش اور تمہارے اقوال اس پر شاید ہو کہ کفر جو ہے مایوس ہو جائے اس بات, بات سے کہ وہ تمہیں مایوس کر سکتا ہے کسی حالت میں بھی وہ کا ہو اور یہ صبر جو ہے یہ تقوی کی بنیاد پر ہو تم اللہ تعالیٰ کے جہنم سے ڈرنے والے ہو اللہ کی ناراضگی سے دور بھاگتے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہو اور اللہ کی طرف سے آنے والی شریعت وہ تمہارا وتیلہ ہو اس کے مطابق تم اللہ تبارک و باد کی محبت کا اظہار کرو اپنی مرضی کے ساتھ نہیں والی تکبر اللہ علی ما کو اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی بڑا بیان کرنے کا جو طریقہ سکھایا تب اور تکوے پر رہو اللہ تعالی کے منع کردہ کاموں سے منع ہو جاؤ اور اللہ نے جس کا حکم کیا ہے ان پر چلتے رہو تو پھر کیا تمہیں خوشخبری اللہ دنیا میں دیتا ہے آخرت تو ہے ہی تمہاری لا یا گر رم تمہیں ان کی کوئی قید بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے گی قید کہتے خفیہ تدبید کو تو جو ان کی ظاہر تدبیر ہے جو ان کے مکر ہیں جو ان کی کھلی دشمنی ہے وہ تو اس سے بڑھ کر ہے کہ اللہ اس میں تمہاری حفاظت کرے گا جو خفیہ دشمنیاں ہیں جو تمہارے خلاف چالیں چلتے ہیں اور تمہیں طرح طرح سے دھوکے میں ڈال کر جال میں پھسا دیتے ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا تم ان کے تمام قید سے بچ جاؤ گے ان اللہ بیمایا ملون مفید کیونکہ اللہ رب العزت بے شک جو یہ کر رہے ہیں ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر اللہ کی قدرت سے باہر یہ کچھ بھی تمہارا نہیں کر سکتے تو جب اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تم نے صبر اور تقوی کا دامن تھاما ہوا ہے تو اللہ تمہیں ان کے ہاتھوں میں کبھی بھی کھلونا نہ بننا بننے دے گا تو یہ آیات ہے جو آج سخت ضرورت ہے ہمیں کہ انہیں سمجھے اس آیا مبارکہ میں جو قانون بیان ہوئے ہیں ان پر غور کرنے کے بعد انہیں زندگی کا وطیرہ بنائے اور یہ آیات جس سباق میں نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ علاوہ اہل ایمان کے کسی کو بتانا بنانے سے منع کیا جا رہا ہے اللہ تبارک وطالیہ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو یا الذین آمنو لا تتخذو من ایوحلین اپنے علاوہ کسی کو اپنا راجدان نہ بناؤ لا یا خبالا یہ تمہاری خرابی میں تمہارے اندر فساد پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے وقت تم <عَانِتُم> یہ وہ چاہتے ہیں جس سے تمہیں مشقت اور تکلیف انتہائی پہنچے قد بَادَتُ <أَفْوَاهِهِم> ان چہروں ان کے منہوں سے جو بغض ہے وہ بہت کچھ ظاہر ہو چکا سدور ام اکبر اور جو ان کے سینوں میں بغض چھپا ہوا ہے تمہاری دشمنی چھپی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ان کے اقوال سے ظاہر ہوئی قد آیات ان تم اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تو تمہیں کھول کر آیات بیان کر دی اس کے تحت مفسرین نے مختلف واقعات نقل کیے صحیح بخاری کی اس حدیث کو بھی لائے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ علیہ اللہ وسلام اور ہر خلیفہ کے ساتھ دو بتانا ہوتے بتانا پائن ایک بتانا ایک اس کا رازدان دوست ایسا ہوتا ہے اور ساتھی ایسا ہوتا ہے جو اسے خیر کی طرف مائل کرتا ہے خیر پر ابھارتا ہے خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے ایک بتانا ایسا ہوتا ہے ایک رازدان ساتھی کہا جائے گا دوست اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ انبیاء اور خلافا کا معاملہ اور جب انبیاء کے ساتھ خلافا کو نقل کیا گیا تو اس کا مطلب وہ خلافہ جو کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خلافت کا حق ادا کرنے والے ہیں تو وہ شیطان ہے وسوسہ ڈالتا ہے یہ دونوں ایک ساتھ اپنی اپنی کاروائی میں مصروف ہیں اور بچتا وہ ہے من آصم اللہ جس کو اللہ بچائے وہ معصوم اس واسطے اصل وہ شخص بچے گا جس میں تقبر نہیں ہوگا اسی لیے نبی علیہ سلاط والسلام نے فرمایا کہ تکبر کا رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس پر جنت حرام سب کچھ کر لینے کے بعد ساری آیات کو سمجھ لینے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے میں تمام توانائیاں کھپا دینے کے بعد اس بات پر یقین رکھتا ہے رکھنا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے نہ بچایا تو میں بات نہیں سکوں گا اس کے بغیر مدد نہیں آئے گی تو فرمایا کہ دو بتانا سعین ہوتے دو ساتھی ہوتے ایک خیر کی طرف ارشاد کرنے والا ایک باطل کی طرف اور عمر رضی اللہ تعالی نے کو کہا گیا جب وہ خلیفہ تھے کہ ایک شخص ہے نصارہ میں سے زبردست کاتب کتابت اس پر ختم اس کو اپنا کاتب بنا لی تھی تو انہوں نے ان آیات کو تلاوت کیا اور کہا کہ میں مومنین کے علاوہ کسی کو بتانا نہیں بناتا اس لیے کہ خلیفہ کے خطوط خلیفہ کے پیغامات خلیفہ کے احکامات وہ مسلمانوں کے راز سے تعلق رکھتے ابو موسا عشری ربی اللہ تعالیٰ میں وہ گورنر تھے انہوں نے کسی نفرانی کو اپنا کاتب مقرر کیا عمر نے خط لکھا کہ اس شخص کو کتابت سے ہٹاؤ اور سوائے اہل ایمان کے کسی کو اپنا راجدان نہ بناؤ انہوں نے کہا کہ میں اس کو بیت المال کے حساب کتاب سے ہٹا کر صرف کتابت پر مقرر کرتا ہوں تو میں نے ابن الفامین رحیم اللہ کی تصویر میں یہ پڑھا کہ عمر نے پھر اسے خط لکھا ماں کا نفرانی بس سلام یہ زبردست بلی بندہ کہ اے ابو موسا عشری سمجھ کہ نفرانی مر چکا ہے کیا پھر اسلام نہیں ہوگا تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو اسلام نصرانی کے بغیر بھی چل سکتا ہے تو سمجھ کے نصرانی مر چکا نصرانی دنیا پر ہے نہیں تیرے لیے اہل ایمان ہے انہی سے اپنا کام چلا اہل ایمان اس طرح سے راستہ پھونک پھونک کر چلتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بتانا ان لوگوں کو کسی شکن میں نہ بنائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صبر اور تقوے میں اس مقام تک پہنچا دے گا کہ ان کی خفیہ تدبیریں کچھ بھی کام نہ کریں ہمارے مجاہدین بھائی جو امت کی آن بان ہے امت کے سر کا تاج ہے وہ اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں وہ سب سے قیمتی عمل کر رہے ہیں ضرورت سلام الاسلام اسلام کی کوہان کی چوٹی پر ہے مگر اس کے باوجود جو ان کی اختار ہے وہ ہمیں اس لیے ذکر کرنی چاہیے کہ ہم بھی تو جہاد میں پوری امت جہاد میں جب وہ جہاد کرتے تو ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا دعوت کے اندر حق اور باطل کی تمیز لوگوں کو سکھانے والا اور خود اس پر عمل کرنے والا وہ میدان دعوت میں جہاد کرنے والا ہر میدان میں جہاد کرنا زندگی کے جتنے بھی میدان ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جس طرح سے ہزارہ سولاشن ڈیولپ ہو چکی ہے اور جس چوٹی پر پہنچی ہوئی ہے نظام کتنا پیچیدہ ہو گیا اور کفار کی یلغار سرحدوں پر جس قدر زوردار ہے اس سے کہیں زیادہ زوردار یلغار ایمان کی سرحدوں پر ثقافت کی سرحدوں پر تہذیب اور تعلیم کی سرحدوں پر وہ ہمارے عقائد کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور ان کا روگ جو ہے وہ دلوں کے اندر مخفی ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے جس کے نتیجے میں ہم دائیں بائیں پھسلتے ہیں اور اپنے وسائل بناتے بناتے ہم بےمانوں کو اپنے قریب لے آتے ہیں اور ان کے قریب ہو جاتے ہیں جب انہیں بتانا بنانے کی اجازت نہیں ہے کسی ایک راز پر آگاہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ اسی صورت ممکن ہے کہ ہمارے دوست نہ پہلے ایمان ہمارا اٹھنا بیٹھنا محبتیں پیار خیر خواہیاں اور ہمارا جینا اور مرنا اہل ایمان کے سوا دوسروں کے ساتھ نہ ہو دوسروں کے ساتھ ہمارا تعلق دنیاوی حاجات و ضروریات کے تحت ہو یہ لگ بدھ ہے جس کے بغیر چارہ کار نہیں ورنہ ہم ان لوگوں کی محفلوں سے کٹر ہم لوگ دین کے معاملے میں عقائد کے اندر بھی یہی معاملہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر جا بیٹھتے ہیں جن کے عقائد کو ہم باطل سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے رب کے لیے آئے جبکہ ہمارے پاس رب کی اہلیت نہیں ہے اور اسی طرح سے ہم ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتے ہر کام کے لیے کوئی اصول اور رابطے ہیں اس کام کو سیکھنے کے بعد سکوا کیا ہے تکوا ہے اللہ کی حدوں کو جان کر اللہ کے حکموں پر چلنا اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جانا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص معلوم ہی نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص معاملے میں کیا حکم دیے اور کن چیزوں سے منع کیا اور پھر وہ تقوی پر کار باندھو تقوی کے لیے علم ضروری ہے فخر ذکر اہل علم کی صحبت اٹھائی جائے وہ اہل علم جو علم پر چلنا جانتے ہیں جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے تو پھر انسان کو تخوا نصیب ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ہمیں بربادی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے یہ سورہ مبارکہ ختم بھی اسی پر ہوئی کس پر ختم ہوئی رب جلال والاکرام نے اس سورہ کو اس آئٹ پر ختم کیا کہ یا آمنو اے ایمان اس اسبرو صبر کا دامن ہمیں رکھو وہ ساب ساب اس کے لیے دو فریک ہونا ضروری یعنی ایک تو صبر ہے آپ کی اپنی انفرادی اللہ تبارک و تعالی کی دی صفت ہے کہ آپ تمام ایزاؤں پر صبر کر رہے ہیں اور اللہ سے امید رکھے ہوئے کہ ان قریب فرض ہوگی ان قریب اللہ تعالی ان سب مسائل سے مجھے نکالے گا مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلاط وسلام کو کئی ایک اندروں سے نکالنے والا مجھے بھی نکال لے گا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے اس کا سن لیا وقت ضالعی کا میں اسی طرح اہل ایمان کو نجات دیا کرتا ہوں یہ یونس کے لیے خاص نہ سمجھنا الصلاح و سراب جن ساب کے وہ مقابلے میں صبر کرتے ہیں جب انہیں تکلیفیں پہنچتی فریق ثانی سے تو اس کے مقابلے میں وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ دوسرا فریق جب انہیں اضائیں پہنچاتا ہے جب ان پر دھوکے کا شبہ لوگوں کے اندر تاریخ کرتا ہے جب ان کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں پیدا کرنے والی باتیں نکالتا ہے اس وقت بھی صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ رابطو رابطو آپ کو پتا ہے کہ یہ پہرہ دینا ہے مسلمانوں کی ان گھاٹیوں پر جس پر دشمن کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ ہو جہاد کے اندر اور ان گھاٹیوں پر پہرہ ہے جن پر شیطان مختلف ہتھیار لیے حملہ آور ہو رہا ہے علماء نے یہی لکھا دن اور رات اپنے فکر کی حفاظت کرنا اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا اپنے اعمال کی قرآن و سنت کی روشنی میں خبر گیری کرنا یہ بھی رابطہ ورا بھی تر پہرا دو ان گھاٹوں پر جن پر شیطان حملہ آور ہوا کرتا ہے جس پر اس کی لشکر کشی ہے اور شیطان کے دوستوں مرتبوں کو اور کفار کی ان پر پہرا دو وقت پلجا اور یہ سارے کام اللہ کے تقبے میں کرنا کسی اور مقصد کے لیے ہوئے تو ان کاموں سے کچھ نہ ملے گا اس شخص کی طرح ہو جائیں گے جو اپنے قوم کی بڑائی کے لیے لڑ, لڑ, لڑ رہا تھا اور صحابہ نے اسے بڑا ما سمجھا اور نبی علیہ صلاح اسلام نے اس کے لیے جہنم کی خبر دی اللہ تعالیٰ ایسا ہونے سے ہمیں محفوظ رکھے لا اللہ کم تفلی ہوں تاکہ تم فلاح پاؤ تو میں پھر اسی آیا مبارکہ کی طرف آتا ہوں کہ ان تقبر تختک اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو اور تقوی اختیار کرو لا یا برحکم قید تمہیں ان کی کوئی بھی خفیہ تقدیر بالکل نقصان نہ پہنچا رکھے سکے کیونکہ اللہ تبارک و وطالعہ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ہمیں ہر روز یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم اپنے جوش میں آ کر شیطان ہمیں ظاہر ہے کہ بس یہ دامن گیر تو نہیں کر سکتا کہ تم شراب پیو گے تو بڑا مزہ آئے گا کسی لڑکی کو نکال لاؤ گے تو بڑی خوبصورت لڑکی ہے اہل ایمان کو مجاہدین کو تو انہی وسواس کا شکار بنائے گا کہ اس وقت اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر اللہ تعالی کی جنت کمانے کا وقت باقی نہ رہے گا اس وقت سمجھنے کے لیے محنت کرنا وقت کو ضائع کرنا اس وقت پر گزرو جو کرنا ہم وہ کرتے ہیں جس کا ساتھ نہ شریعت دے رہی ہوتی ہے نہ عقل اور تجربہ اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ اسلام آباد میں اس گورنمنٹ تمام تر قوت ہوتے ہوئے جس کا وہ اس وقت استعمال کر رہی ہے اس کے استعمال کا شائبہ بھی لوگوں کو لاحق نہ ہونے دیا کہ گورنمنٹ کے پاس ہے کسی قسم کی قوت اور اس نیٹ کو پورے لوگوں کے لیے کھول دیا کہ وہ آئیں اور جمع ہوتے چلے جائیں جمع ہوتے چلے جائیں اور ان کو یہی گمان ہوتا رہے کہ ان کے پاس طاقت ہے طاقت ہے طاقت ہے یہ اس طرح سوئے رہے کہ جیسے دنیا میں ہے ہی نہیں اور وہ حکومت کے ناک کے نیچے جمع ہوتے رہے گویا کہ اس پکڑنے والے جال کا دروازہ کھلا تھا اور دانا ڈالا ہوا تھا نوجوان اللہ کے راستے میں جان دینے کی طلب رکھنے والے جنت کے لالچی اور سمے سے زیادہ کام نہ لینے والے جمع ہوتے چلے گئے مولوی صاحبان کو بھی خوب پتا تھا کہ کسی کے اندر مقابلہ کی قوت نہیں جب اسامہ اور ملا عمر جیسے تجربہ کار مجاہدین شمالی اتحاد کے امریکہ کے ایئر اٹیک کے قبر میں مقابلہ نہ کر سکے اور پہاڑوں کے اندر چلے گئے اور یہی تدبیر اس وقت انہیں کرنا چاہیے تھی اگر وہ تیس چالیس ہزار جتنے بھی تھے یا دس ہزار یا بیس ہزار تجربہ یافتہ اور بہادر اور ایمان اور اسلام والے اور امریکہ سے جنگ کرنے کی زبردست تڑپ رکھنے والے اللہ کی جنت کی لالچ کرنے والے بھی ان بلڈوزروں کے نیچے دبا کر مار دیے جاتے یا اپنے برابر کفار کو مارنے کے بعد مر جاتے تو بھی دشمن تو کچھ نہ بگاڑ سکتے لہذا وہ پہاڑوں میں چلے گئے بڑے لوگوں نے بکواس کی اور تانے دیے کہ یہ فرار ہے لوگ ان کے لیے ہجرتیں کر کے آئے دور دراز سے بوڑھے بچے جوان اور شہری جو لڑنے کی کوئی قوت نہیں رکھتے یہ این میدان میں انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے عین میدان میں چھوڑنے کے لیے کیا اسباب ہوئے میں ان پر بحث نہیں کرنا چاہتا ان میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی وہ ایک علیحدہ چیکٹر ہے بہرحال اس وقت تو عقل سے کام لینا چاہیے تھا اور انہوں نے لیا اور تدبیر کرتے ہوئے اپنی تمام قوت کو بچا لیا اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے وہی قوت ہے جو آج گری لوار میں کام آ رہی ہے بلکہ کئی گناہ ہو چکی ہے اور چھپ چھپ کر حملہ آور ہوتے اور ہر روز دشمن کے تو چار پانچ ادھر سے چار پانچ عراق سے تابوت امریکہ پہنچتے ہیں اور اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے اور کفوار کے دل جلتے ہیں اور وہ یہ جان چکے ہیں کہ یہ جہاز اب کبھی ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ تعاون دنیا سے ختم ہو جائے یا اہل ایمان ختم ہو جائے یہ وہ مارکا اب جو ہے وہ دنیا میں بپا ہو چکا ہے جو انشاءاللہ اسی پر منتج ہوگا کہ خلافت اسلامیہ کا قیام ہوگا صرف اللہ تبارک و تعالی ہماری صفائی فرما رہے ہیں جیسے کہ اس پورا مبارکہ میں فرمایا کہ یہ جو اہد کے دن تمہیں حزیمت کا منہ دیکھنا پڑا تو یہ اس لیے کہ اللہ تمہیں صاف کرنا چاہتا ہے اور اللہ تمہیں کن بنانا چاہتا ہے ہم کن بن رہے ہیں. ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہمیں ان واقعات سے مئو زطل المطقین والوں کو نصیحتیں پکڑنی چاہیے کہ ہم ان کی چنگل میں کیوں آ جاتے ہیں ہم یقیناً صبر اور تقوے میں وہ نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے ہم نہیں کہتے کہ ہم صبر نہیں کر رہے تقوی اختیار نہیں کر رہے یہ نوجوان جو اللہ کے راستے میں اب جاننے دے رہے ہیں اور دیں گے ہمارے گمان میں ان میں سے اکثر مخلص ہے اور وہ اسی لیے داخل ہوئے کہ ہمیں تعبت کے ساتھ ٹکرانے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے اور نہ جانے انہیں کیا کیا جھوٹ بول کر اور کیا کیا سبق باز دکھائے گئے کہ ہمارے پیچھے یہ اور یہ قبتیں اور یہ اور وہ کر گزریں گے جبکہ ظاہر ہے کہ اہل ایمان کو عقل و تدبیر سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق جس وقت کی تو خندق کھودی گئی مشورے کو قبول کیا گیا تاکہ کفار کے سامنے ایک تدبیر کے تحت اہل ایمان کو شکست سے بچایا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طوریہ فرمایا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر کیا کرتے تھے اور لوگوں کو مقال کتاب کتاب کے مختلف مقامات پر متعین کیا کرتے ہیں اور زبردست قسم کے جرنیل اور فارب ادن ولید جن کی جرنیلی کی داستانیں کفار بھی لکھتے ہوئے سڑپ ہیں کہ اس جیسا جرنیل دنیا میں کم پیدا ہوا تو تدبیر اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے کیا جائے کہ ہم دشمن کے گھر میں دشمن کے صحن میں جس کا ایک ایک چپا دشمن کی نظر میں ہے اور دشمن اس سے واقف ہے اور دشمن کی طاقت کے مرکز میں جا کر دشمن کے ساتھ مقابلہ میں ہتھے اوپر شروع کر دیں یہ کہاں لکھا ہو نہ یہ عقل کا تقاضا ہے نہ یہ شریعت کا حکم ہے یہ استعال ہے اور صبر اور تکوے بے قمی کا نتیجہ ہے تقوی اسی وقت حاصل ہوگا جب دین سیکھیں گے دین میں فوغ ہوگا اور صبر یہی ہے کہ استعال نہ کرو جلدی نہ مچاؤ جس وقت جو اللہ کا حکم اس پر صبر کرو ہم دیکھتے نہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی خلیفہ وقت قرآن کی آئے بالخصوص خلفہ کو مخاطب ہے کہ جس وقت باغی لوگ بغاوت کا ظہور کرے فقاط لب گئی تو لڑ اس باغی گروہ سے حا امردہ حقہ کہ باغی گرو اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے یعنی جھکا دیا جائے اس کو مارو اور جھکاؤ اللہ کے حکم کے آگے فا فا بہ ان اگر جھک جائے تو پھر اصلاح کر دو پھر تقریبے کو اختیار کرو پھر اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے مسلمانوں کے ماں بہن جو ہے وہ سلو کروا یہ باوی کے لیے خلیفہ کو پہلا حکم ہے اس کے بعد ہمیں ہے کیوں المام جلیفہ ڈھال یو کا تلمی ورا ہی خلیفہ, خلیفہ پیچھے ہو کر لڑا جاتا ہے ہمارا خلیفہ جس کے خلیفہ ہونے میں جو شک کرے وہ بڑا بئیمان عثمان خلیفہ برحق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے بہت بڑے مقتدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ حکم کیا دیتے تاریخ شاہد ہے تاریخ مصدقہ یہ خبر شاید تباکر کو پہنچی ہوئی ہو تو اسمان نے مقابلہ بھی کیا ربی اللہ حضار. وہ جہاد کی طرف نہ رکھتے تھے وہ سابر تھے انہیں پتا تھا کہ ہمیں حدود کی پابندی کرنا ہے ہمیں مقصد اور مسلح کو دیکھنا ہے اسلام کوئی بھی حکم نہیں دیتا جو اصلاح پر منتج نہ ہوتا ہو کبھی کبھی امر بالمعروف سے بھی ہاتھ روک لیا جاتا ہے کیونکہ اس امر بالمعروف نیکی کے حکم دینے میں فساد پہلے سے زیادہ ہونے کا اندیشہ کبھی نہیں ہی ان منتخب برائی سے منع کرنے سے بھی منہ بند کر لیا جاتا ہے ہاتھ روک لیا جاتا ہے کہ اس وقت یہ عمل کرنے سے برائی پہلے سے بھی زیادہ بڑک اٹھنے کا اندیشہ عثمان یہ جانتے تھے کہ اس وقت جس کتاب کا مجھے حکم میرا مالک دے رہا ہے فتنہ کو ختم کرنے کے لیے وہ قتال میں نہیں کر سکتا میرے اندر قوت نہیں ہے میں اس وقت اگر کتاب کرتا ہوں تو فتنہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ اٹھتا ہے اور یہ سرمایہ امت کا یہ چبک گنتی کے صحابہ یہ بھی اس راستے میں سب کام آ جاتے ہیں اور وہ تعمیر وہ صالحین جو اس وقت میرے پیار میں اللہ کے لیے میرے ساتھ پیار کرتے ہیں اور میں احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے اور مجھے بار بار مطالبہ کر رہے کہ انہوں نے اجازت دوں خلیفہ وقت کی حیثیت میں مہر لگاؤں کہ جہاز کا اعلان ہو گیا تو ابھی اپنی تلواریں بے نیام کرتے ہوئے جنگل کے شیروں سے بڑھ کر بہادری کے ساتھ لڑیں گے مگر جب یہ سرمایہ سارے کا سارا اس راستے میں کام آ گیا تو امت کو سنبھالنے والا عثمان کے بعد کون ہوگا عثمان کو جس مقصد کے لیے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مقصد پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا بلکہ مسلح کے بجائے مقصدہ فساد کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے علی اب ابھی موجود ہیں زندہ ہیں ابھی ابو حرارا موجود ہے ابن عمر جیسا امام موجود ہے ابن عباس جیسا مفسر قرآن موجود ہے کئی ایک اور اسحاب ہیں تابعین ہیں مفسرین قرآن ہیں فکہا ہیں مجاہدین ہے عبداللہ بن زبیر جیسے ابھی عثمان یہ دیکھتے ہیں کہ اگر عثمان نے اپنا سروے بھی دیا اور اس کا اس راستے میں کٹ بھی گیا تو امت کو سنبھالنے والے بہت لوگ ہوں گے اور امت ان فتنہ زدہ بھولے بھالے مسلمانوں اور ان شیطانوں سے بچ جائے گی جو انہیں فتنہ زدہ کر کے یہاں پر میرا گھراؤ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اور آج عثمان اس طرح مظلوم ہونے کے باوجود رضی اللہ تعالی صبر و استقامت کا اور دین کے اندر سمجھ کا ایک ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا خوبصورت نمونہ تلاش کرنا دوسری جگہ ممکن نہ ہوگا عثمان مان میں جان دے گی لوگ کہتے ہیں کہ عثمان مدینہ میں خون نہ بہانا چاہتے تھے کہ تلوار ایک دفعہ بے نیام ہوگی تو یہ تلوار دوبارہ نیام میں داخل نہ ہوگی درست وہ خون بہانا نہ چاہتے تھے مگر کیا اللہ کے راستے میں اللہ انہیں خون بہانے کا حکم دے تب بھی نہیں بہائیں گے کیا یہ اکیلے عثمان تھے جن کی یہ رائے تھی صحابہ میں سے کوئی رکا کسی نے پھر تلوار بے نیام کی جب سب نے عثمان کی اطاعت کی تو معلوم ہوا آج کا مفہوم وہی ہے جس پر صحابہ جمع تھے رضوان اللہ علیہ مطمئن کتاب نہ کرنا ہی اس وقت کا تقاضا تھا اس وقت کتاب سے کوئی مسئلہ نظر نہ آ رہی تھی تبھی تو صحابہ بھی مطمئن ہو گئے ورنہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر جاتے المسلم اخو مسلم مسلم مسلم کا بھائی ہے لا یز لو اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے چھوڑتا ہے کبھی نہیں کرتا کہ مصیبت میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلا جائے یا یہ عثمان کو قتل ہونے کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے معاذ ناصوی بن جائے ہم کہ علی چھوڑ کر چلے گئے تاکہ یہ قتل ہو اور مجھے حکومت ملے آؤ باللہ من جی یہ اس لیے چھوڑ کر چلے گئے کہ اس وقت چار کار کچھ نہ تھا اس کے علاوہ عسمان نے اپنی جان دے کر ان آئنما کو بچا لیا یہ ذریعہ بنا ان کے بچنے کا عثمان کا کھیل ایک عظیم کھیل ہے یہ افعال انہی لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جو صبر اور تقوی سے کام لیتے ہیں اور اللہ دشمنوں کی تدبیروں سے انہیں بچا لیتا ہے اگر اس وقت صحابہ جنگ کرتے تو دشمنوں کی یہ تدبیر کامیاب ہو جاتی کہ صحابہ شہید کر دیے جاتے ہیں تب پھر وہ بھولے بھالے جو پہلے ہی عثمان کے بارے میں فتنہ زدا ہوئے تھے کیونکہ عثمان نے کہا تھا کہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی روایت ہے صحابہ نے پوچھا عثمان تم ہمارے خلیفہ ہو تم ہمارے اصلی امام ہو ہمیں امام میں اتنا نماز پڑھا رہا ہے کیونکہ عثمان کو تو کوئی مسجد میں بھی نہیں جانے دیتا تھا اس کنویں کا پانی بھی نہیں پینے دیتا تھا جو انہوں نے اپنے پیسے سے خرید کر مسجد میں داخل کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پی... ہم نماز کا کیا کریں عثمان نے کہا نماز ان کا اچھا کام ہے ان کے پیچھے نمازیں پڑھو اور ان کے برے کام سے بچو اس پر امام بخاری فقیر الامت نے یہ باب بادا کہ بیدتی اور مختون کی امامت جائز ہے یعنی جس وقت کوئی صحیح امام موجود ہی نہ ہو تو آپ بےدعتی کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں بسرتے کے وہ قافر نہ ہو آپ فتنا زدہ کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں بےدعت اس لیے کہ یہ اتنا زیادہ صالحین جو تھے یہ نیکی سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں برائی سمجھ کے تو کیوں کر کے وہ تو خلافت کی اصلاح کر رہے تھے وہ تو امت کے حالات کو سنوارنے کے لیے بوہا کرتے ہوئے آئے گی یہ انداز ایک نیا باغیانہ انداز تھا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ اسلام میں ایک نئے دین کا پچر تھا اس لیے یہ بداحت مگر ہر بجا کرنے والا بداطی نہیں ہوتا اس واقعے کہ بعض اوقات صالحین کو قرآن کی بعض آیات سے احادیث مبارکہ سے صالحین کے نمونوں سے بعض اوقات غلطی لاحق ہوتی ہے اور وہ اس عمل کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں جو حقیقت دین نہیں ہوتا اس وقت وہ عمل تو یقیناً بداعت ہوتا ہے وہ لوگ بدعتی نہیں ہوتے تو امام بخاری نے بداتی اس لیے کہا کہ ان میں بداطی بھی موجود تھے اور بدا ٹی اس لیے کہا کہ یہ بلا کے مرتکب تھے اس وقت مگر ان میں سے وہ شخص بدا نہیں تھا جو سالے تھا اور جو اس معاملے میں سے اتنا زیادہ تھا تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ سے کام لینا ہوگا ہمارے مجاہد ان بھائیوں کو اپنے جوش کو جوش میں لانا ہوگا یہ جوش استجاع کی شکل ہے یہ جلدی مچانے کی شکل ہے انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہیں کون پھنسا رہا ہے اور وہ کس طرف جا رہے ہیں اب یہ مخلصی یہ امت کا سرمایہ میرے گمان میں ہوں گے یہ جو اس وقت اندر ہیں جن کو یہ نظر آ رہا ہے غالباً کہ اب وہ پکڑے گئے تو انہیں چھوڑنے والا کوئی نہیں کیونکہ ان کے لیے تو نیٹ لگا تھا سارا کہ سارے کے سارے اس نیٹ میں اکٹھے کر دیے جائیں اے کاش کہ ان لوگوں سے کبھی اس نے نہ کیا کرے جن کے ساتھ نہ عقل موافق ہوتی ہے نہ تجربہ موافق ہوتا ہے نہ شریعت موافق ہوتی وہ لوگ جو کہ اس تحریک کو اٹھانے والے ہیں ان کا آغاز تو بے شک اس فتوے سے ہوا کہ وانا میں مرنے والا جو شخص بھی ہو اس کا جنازہ کوئی عالم نہ پڑھائے اور عوام میں سے کوئی نہ پڑھے یہ فتویٰ درست تھا یہ عبد صاحب کا فتویٰ لال مسجد سے سب سے پہلے یہ جاری ہوا ستر علماء نے یہ فتویٰ دیا پانچ سو علما نے اس پر دستخط کیے اور اخباروں کی زینت بڑھا اور اس کے بعد ایک دن بھی انہیں اس فتوے کی وجہ سے جیل میں نہ جانا پڑا پھر اس کے بعد ان کی یہ کلام لوگوں نے اپنے کانوں سے سنی اور اخباروں میں پڑھی کہ میں پرویز کا مداح ہوں اور لڑکیاں اس کو اپنا باپ سمجھتی ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام نافذ کریں کیا تعاون کے ساتھ یہ انداز ان لوگوں کا ہوا کرتا ہے جو صاحب بصیرت ہو واللہ ان کا یہ انداز نہیں ہوتا تعاوف سے تو برات کا حکم ہے اور کفر کا حکم ہے دلہ <بِاللّٰ> جب تک یہ تعوت ہے اس کے لیے احترام اس کو میری بیٹی باپ سمجھے میں تو اسے اپنی بیٹی بھی سمجھوں گا اس کے لیے کوئی احترام ہمارے سینے میں کوئی جھکا نہیں اس واسطے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تم کیسے یہ کہہ رہے ہو یہ تمہارا محبوب ہے کس طرح سے تمہارا یہ محبوب بن گیا یا تم اس کے مداح ہو مداح کا لفظ بولا میں اس کا مداح کس بات پر اس کے مداحوں کیا صفت کی بات باقی رہ گئی جو تابو تھا اس میں کوئی صفت نہیں عمر کیا کہتے ماں کا نصرانی والسلام صحابی رسول کو سمجھ کے مر گیا نصرانی اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے اگر اس میں کوئی صفت بھی ہے تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں جب تک یہ اللہ کی دشمنی میں ہے یہ کچی باتیں جب تم نے جو اصلاح کی آ جا کر مالش والے سینٹروں کی کی تبھی تم نے اس سینٹر کا بھی گھیراؤ کیا اور موریوں کو گہراؤ کیا جو اس سینٹر میں جا کر وہ قانون بناتے جس کے تحت یہ مالکی سینٹر چل رہے ہیں وہ تو پورٹ, یہ, یہ اسمبلی ہے نا جو قانون بناتی ہے کیا خوب بتایا ہمارے دوست حبیب اللہ ایرانی نے کہ ایک عالم وہ بھی بیچارے کتنے زدہ ہوئے وہ کہتے ہیں اسمبلی میں جا کر حق بیان کرنا چاہیے اسمبلی میں کوئی جاتا ہی نہیں حق بیان کرتا ہے جو ہمارے علماء کو غلطی لاحق ہوتی ہے بارہ زوردار آدمی تھے محبوب تھے لوگوں کے اندر سالے انسان تھے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے اور جیت گئے یا جتانا ہی مقصود ہوگا گورنمنٹ کو کبھی کبھی یہ مولویوں کو جتا کر اسمبلی میں لایا بھی کرتی تو اسمبلی میں پہنچ گئے اب اسمبلی میں پہنچ کر انہوں نے دو تین واقعات بیان کیے ایک تو انہوں نے جناب حاکم کے ساتھ بڑی سخت گفتہ خانہ کلام کی اور کہا کہ تم لوگ شریعت کو لتاڑ رہے اور تم اللہ کی شریعت کے ہوتے ہوئے جو ہے مخلوق کی بنی شریعت ناس اس نے سب کچھ سن لیا اس نے کہا کہ آپ کی باتیں بالکل درست ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے ایک لجنا پہلے ہی مقرر کی ہوئی ہے وہ دیکھتی ہے دن رات کہ یہ کون سا قانون شریعت کے مطابق ہے کون سا غیر مطابق ہے وہ شریعت کے مطابق قانون بنا رہی ہے جیسے پاکستان میں بھی ایک ہے کام کرتی رہتی ہے شریعتی کونسل کونسل کون مقرر ہوئی ہے صبح صبح کہتے ہیں مجھے فون آ میں نے کہا بس قتل کا پیغام ہے فون کیا آیا بادشاہ کا فون آیا اس نے کہا میرے ساتھ آ کر ناشتہ کرے میں حیران رہ گیا اس نے ناشتہ کرایا اس نے کہا آپ کی باتیں میرے دل پر اثر کر گئی یہ انداز ہے ڈھیلا کرنے کا اس کے بعد وہ تھانے میں چلے گئے استعفا تھانے میں دیکھا بے حجاب بے شرم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو پکڑا سمجھ گئے کہ کون عورتیں تن فروش عورتیں کہا کہ یہ وہی ہے انہوں نے کہا جی ہاں وہی ہے تھانے دار نے کہا تو کہا وہ مرد کتنے جو ان کے ساتھ مصروف تھے کہا جی اس لیے نہیں پکڑی گئی اس لیے پکڑی گئی ہے کہ انہوں نے ٹیکس نہیں ادا کیا گورنمنٹ کا انہوں نے کہا اس کا ٹیکس دیا کہا جناب قانون آپ اسمبلی میں بیٹھ کر بناتے ہیں یہ خادم تو نافذ کرنے والے تھے۔ یہ مالک کے سینٹر کس کے قانون کے تحت چلتے ہیں؟ تم نے اس قانون کے ادارے کا کب گھیراؤ کیا کبھی تم نے اس ادارے کے بارے میں لوگوں کو دلائل مہیا کیے کہ یہ کیوں پک پر ہے کیا تم نے خدمت کی لا الہ الا اللہ جہاد اور کتاب لا الہ الا اللہ کے لیے کتاب کے لیے لا الہ الا اللہ نہیں ہے عبداللہ اللہ بڑے مجاہد تھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہمارے گمان میں اللہ رب العزت میں جنت الفردا سطح فرمایا آمین مگر بعض دفعہ غلو کے شکار ہوئے گلو کیا انہوں نے کتاب لکھی کہ جہاد رسالہ لکھا جہاد اوجب الواجب ہے اس وقت سب واجبات سے بڑا پہلا واجب ہے شیخ سفر حوالی نے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کے علم میں ان کی کوششوں میں برکت دے اللہ ان کی حفاظت کرے تباہیب سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو ان کا فائدہ پہنچائے آمین انہوں نے اس پر نقد کیا رسالے پر انہوں نے کہا شیخ اوجب الواجب غرو ہے کبھی بھی امت کے کسی عالم نے نہ متقدمین نے نہ متاثرین نے جہاد کو اوجب الواجب نہیں کہا اوجب الواجب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا لا الہ الا لا کو بلند کرنا لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا لا الہ الا اللہ والوں کے ساتھ دوست بننا لا الہ الا اللہ کے مخالفوں کے ساتھ جنگ کرنا اگر جنگ تقاضہ ہو جنگ تقاضہ نہ ہو تو جنگ کی تیاری کرنا جو بھی تقاضا ہو تو میرے بھائی دشمن کی گود میں آ کر دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے بغیر ہتھیاروں کے آ جب تو ان کے پاس کوئی منع نہ تھی کوئی روک نہ تھی اللہ رب العزت ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے آمین جو ان میں مخلصین ہیں جو ان میں سچا جذبہ رکھنے والے ہیں اور جو ان میں ایسے اللہ کو پیارے ہو چکے اللہ انہیں ان کی نیتوں سے بڑھ کر جگہ دے آمین اور آئندہ کے لیے ہمیں اس سبق سیکھنے کی توفیق آ فرمائے کہ ہم ہر پکار پر ہی نہ ٹوٹ پڑا کریں فرمایا کہ اہل ایمان اللہ کی آیات پر گونگے اور بہرے ہو کر نہیں گرا کرتے اللہ کی آیات کو سوچ سمجھ کر وہ اپنے عمل میں لاتے ہیں ان کے رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی کے عذابوں کا ذکر سنتے ہیں اور ان کی جلد نرم پڑ جاتی ہے جب وہ اللہ تعالی کے یہاں انعامات کا ذکر سنتے ہیں یہ اہل ایمان کا حال ہوا کرتا ہے تو میرے بھائیوں میرا درس آج کا سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے دین سیکھنا ہوگا اور ساتھ ساتھ سیکھنا ہوگا مجاہد کے لیے بھی دین سیکھنا ضروری ہے مجاہد سے مراد یہاں خاص طور پر قتال کرنے والا ورنہ تو سب جہاد میں ہے اہل ایمان اور دوسروں کے لیے بھی کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں جہاد کر رہا ہے یا میڈیا کے میدان میں کر رہا ہے یا تعلیم کے میدان میں جہاد کر رہا ہے یا دعوت کے میدان میں کر رہا ہے ہر ایک کے لیے ہر دم دین سیکھنا ضروری ہے عبدالرحمن بن آؤ کون ہے انصار کے سردار ہیں کتنی عمر ہے پچاس سے اوپر ہو عمر ہے اور بہت بڑے مجاہد ہیں زبردست قسم کے جنگ جو اللہ کے راستے میں شیر ہیں مگر مینار کے اندر کس سے قرآن سیکھتے ہیں روز عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالی جو ان کے سامنے ایک لڑکا ہے اور بڑے بڑے جو صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین مہاجرین و انصار صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہیں محسوس ہوا کہ عمر کی شورہ کے اندر کیونکہ اللہ نے حکم دیا با امروم شورا خلیفہ کے لیے بھی مشورہ لینا ضروری ہے کیونکہ ایک مومن خلیفہ جو ہے اس پر علم کی راج گیری ہوتی ہے علم اس پر حکومت کرتا علم ہے علم کون سے واحد کا علم اور واحد کا علم علماء کے پاس ہوتا ہے ضروری نہیں کہ خلیفہ عالم نہ ہو کبھی خلیفہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے مگر پھر بھی علماء سے مدد لیتا ہے کہ کہیں آدمی بھول سکتا ہے غلطی کا شکار ہو سکتا ہے تو عمر کی شورہ میں ابن عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے صحابہ کو جن کی عمر ساٹھ ستر سال پچاس سال اور اس طرح تھی انہیں محسوس ہوا کہ یہ لڑکا سا ہمارے اندر بیٹھتا تو آدمی کو ایک عجیب اس میں چیز محسوس ہوتی جو کہ بہرحال اسے ایک جھجھک پیدا کرتی ہے کہ ہمارے بیٹوں کے برابر ہیں انہوں نے عمر کو کہا تو آپ اس کو بھی بٹھا لیتے ہیں ساتھ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک دن پوچھا کہ سورت النصر کس لیے نازل ہوئی تو کوئی بھی بولا جو کوئی بولا تو اس نے سورہ کا جو مفہوم ظاہر تھا وہ بیان کر دیا ابن عباس سے جب پوچھا گیا تو ابن عباس نے کہا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر تھی عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی حق ہے اب سب کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ علم میں سب سے بڑا ہوا ہے یہ نوجوان علم میں سب سے آگے تو اہل دین کے اندر علماء کی قدر ہوتی ہے مجاہدین میں بعض اوقات جوش کے اندر علماء کی قدر کچھ کم ہونے کا بھی معاملہ دیکھا گیا ہے باوجود اس کے کہ بار بار کہوں گا یہ ہمارے سر کا تاج ہے ہم کبھی بھی ان کی کوئی خطا اس انداز سے بیان نہیں کریں گے کہ ان کو خوشی ہو ہم کو کسی صورت بھی خوش دیکھنا نہیں چاہتے ہم ان کے لیے سینے کے اندر بغض رکھتے جب تک یہ اللہ سے بغض رکھتے بھتے اس وقت تک ہم تمہارے بغض میں کھلے ہوئے اور کینا کہ ہمارا سینہ تمہارے ساتھ بھرا ہوا ہے جب تک تم اللہ تعالیٰ کی دشمنی نہیں چھوڑتے ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم تمہارے مددا ہیں ڈھونڈ کر ان شاء اللہ ہاں میں بھی ہمارے منہ سے یہ نہ نکلے گا تم ہمیں کا بھی بہت لگا دو تو انشاءاللہ ہمارے منہ سے یہ نہ نکلے گا کہ ہم تمہارے مددہ ہیں اور ہماری بیٹیاں تمہ, تمہیں باپ سمجھتی ہیں ہم تمہیں کبھی بھی باپ کی طرح نہیں سمجھتے حضرت الوالد عربی کہا کرتے اپنے اولاما کو تو ان علما کو کہتے ہیں جنہیں وہ اہل حق میں سے سمجھتے ہیں ان لوگوں کو حضرت الوالد کہنے والا نفاق پر ہے اور یہ نفاق کا قول ہے وہ منافق ہے یا نہیں میں نہیں کہہ رہا یہ قل نفاق کا قول ہے نہ تحریر میں وہ خب و خال تھے کہ اس سے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھ آتا لوگوں کو یہ سمجھ آتا کہ یہ کیوں اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے اس میں کیا کفر ہے کفر سے کہتے ہیں اسلام کیا ہے کس اسلام کی یہ مخالفت کر رہا ہے کیا اسلام کا قانون ہے اور کیا قبر کا قانون ہے قانون بنانے کا حق اللہ کو کیوں حاصل ہے اور دوسروں کو کیوں نہیں اللہ کی پہچان حاصل ہوتی اللہ کے اسما کی اللہ کی صفات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اللہ کے وہ تو کچھ بھی نہ ہوا سوائے اس کے کہ مخلصین ایک نت میں پھنس گئے اور اب ان کے سامنے موت ہے اور ان کے پیچھے کوئی بھی قوت ان کی مدد کرنے والی نہیں ہے اور انشاءاللہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت کے وعدے منتظر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں بھی انہیں اپنی غلطیوں سے اپنی اختار سے معافی مانگنے کی توفیق توفیقتہ فرمائے اگر وہ اعلان کر سکے تو اللہ انہیں اعلان کی توفیق دے اور اللہ ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنائے کیونکہ اللہ اس پر قادر ہے تو میں یک اللہ جو اللہ سے ڈر گیا یا جو اللہ اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ مقرر کر دیتا ہے بنا دیتا مِن حَيْثُ لَا اسے وہاں سے رزق پہنچا دیتا ہے جہاں سے رزق ملنے کا گمان بھی نہ ہو وہ یہ تبکل اللہ جو کوئی اللہ پر تبکل کرے اس مفہوم میں ہے کہ کوئی اللہ پر تبکل کر کے تو دیکھے حق بو تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے انشاءاللہ یہ تبکل کریں گے تو اللہ صبار و تعالی ان کے لیے راستہ ضرور بنائے گا کیونکہ غلطی آپ سے مجھ سے بھی ہو سکتی ہے ان کی غلطی پر ہم ہنسنے والے نہیں ہیں معاذ اللہ ان کا مذاق اڑانے والے نہیں ہیں بے پرواہ ہونے والے نہیں ان کے لیے دعا وہ ہیں بلکہ ان کے لیے تو اب کنو سے نازلہ پڑنی چاہیے اس واسطے کے یہ اس طرح ہوتے ہیں کہ اس وقت راستہ کوئی نہیں مگر اللہ تعالیٰ سے ہم مایوس نہیں ہیں اپنے بھائیوں کے لیے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جذبے کے ساتھ اسی طرح فاہم دین کے ساتھ بھی فرشار تاکہ دین کے لیے غلط قدم اٹھا کر یہ نقصان کا اور دینداروں کے لیے خفت کا اور دین داروں کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنا کرے اللہ تبارک مطالعہ مجھے اور آپ کو کہے سنے میں تھے حق بات کو ایمان بنانے اس پر عمل پہرا ہو جانے اس پر جمے رہنے کی کوفی قطع فرمائے آمین یہاں تک کہ ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہم اپنے اللہ پر یقین کیے ہوئے ہوں اللہ پر توقل کامل کی حالت میں ہوں اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو آمین